السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم الله اللّہ لا ان اللّہ شریق اللہ واشد عن محمدن ابد و رسول صلابات اللہ وسلم علیہ و علیہ صاحب ومن منت وصنب سنت علیہ دین وباۃ معزد و مکرم و محترم ناظرین و ناظرات مشاہدینمشاہد قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے مسلسل بیان ہو رہی ہیں آج بھی آپ کے سامنے ایک ایسی نشانی کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر واقع ہو چکی ہے جس کا آپ کو خطرہ تھا آپ کو ڈر لاحق تھا وہ چیز واقع ہو کر کے رہ گئی اور وہ ہے شرک کا وجود امت مسلمہ میں شرک کا پایا جانا اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں جن سے یہ بات آتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ کے اندر شرک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہاں امت امت مسلمہ امت دعوت یا امت اجابت جس امت نے آپ کی دعوت قبول کی امت اجابت وہ مراد ہے کیونکہ امت کی دو قسمیں ہیں امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت ہوا ہے جو غیر مسلم ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں وہ امت دعوت ہیں انہیں دعوت دی جائے گی اور امت اجابت ہوا ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا امت مسلمہ تو امت مسلمہ کے اندر جب تک شرک نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی اور مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے کچھ لوگوں کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مراد نہیں ہے کہ پوری امت شرک کے اندر واقع ہو جائے گی کیونکہ پوری امت دلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی امت کے اندر ایک ایسی جماعت رہے گی ہمیشہ سے اور وہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی جن کا شرک سے بدعت اور خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ شرک و بداعت سے محفوظ ہوگی ایک جماعت ایسی رہے گی اور وہ جماعت ہے جو صلب صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں صحابہ تعبین طب کہ نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہمیشہ سے اور قیامت تک وہ جماعت باقی رہے گی لیکن کچھ لوگوں کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ابو حرا ذی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں عورتوں کی سرینے جمن لیجیے ذوالخلسہ کے بت کے ارد گرد چکر نہ لگا لیں یمن کے اندر ایک بت تھا ذالخلصہ تو جب تک قبیلے دوست کی عورتیں اس بت کی طرف جا کر کے وہاں اس کا طواف نہ کریں جا کر کے اپنی شرمگاہوں کو نہ رگڑیں اور جا کر کے اس کا طواف نہ کریں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی صحیح بخاری کے وایت ہے ایسے ثوبان جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مجھے اپنی امت میں گمراہ کن کا سب سے زیادہ خوف ہے میری امت کے چند قبیلے ضرور بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبیلے مشرقوں کے ساتھ مل جائیں گے اور قیامت سے پہلے تقریباً تیس جھوٹے تجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ان کی ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس حدیث میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں ایک بات تو یہ بتائی کہ دعوے دار پیدا ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گمراہ کن و علماء کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہے یعنی ایسے علماء پیدا ہوں گے جو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے خود شرک و بداد کے اندر سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور امت کو لوگوں کو سادہ لوہ مسلمانوں کو بھی شرک اور بدعات کے اندر ڈبا کر کے رکھیں گے اپنی چرب زبانی سے اپنی اپنی فساد و بلاغت سے یا ان کی زبان میں جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو شرک اور بدعت کے اندر رکھیں گے جہنم کی طرف بلائیں گے اور جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے ایسے ہی آپ نے فرمایا میری امت کے چند قبیلے ضرور بتوں کی بات کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں گے ہمارے بھی کی صاف روایت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شرک کریں گے اور یہ چیز واقع ہوئی اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لاد لات عضا کی عبادت شروع نہ کر دی جائے جب تک ان کی عبادت شروع نہ کر جائے جب تک شرک نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں۔ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ لگے تو میں سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا اور لوگ شرک نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی توحید خالص لوگوں کے پاس ہوگی اور لوگ شرک نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے ہے تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہی رہے گا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر کے دانے, کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کی وفات ہو جائے گی فر فرماتے ہیں فیب کام اللہ خیر رفیع فیر جی اون دین آبا پھر ایسے لوگ باقی رہیں گے جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگا وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے یعنی ان کے پرانے آبا و اجداد مشرقین کی طرف لوٹ جائیں گے اور اس طریقے شرک کرنا شروع کر دیں گے توحید کو چھوڑ دیں گے شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے تو یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امت کے اندر شرک پیدا ہوگا یہ نبی کی پیشین گوئی ہے اور آج یہ چیز واقع ہو چکی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ قبروں اور مزاروں پر جائیے کس طریقے سے وہاں پر غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں وہاں سجدے کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہے گرچہ اللہ ہی کا نام کیوں نہ لے لیکن وہ بھی شرک ہے کیونکہ ایسی جگہ جہاں شرک ہوتا ہو وہاں پر انسان اگر جانور ذبح کرے گا اللہ کے نام ہی پر کیوں نہ کرے تو وہ بھی شرک کہلاتا وہ بھی شرک ہوتا ہے آج یہ ساری چیزیں دیکھیے بہت ساری ملکوں کے اندر رائج ہیں قبروں کو لوگوں نے مل اور ماوا بنا لیا ہے قبروں کے پاس لوگ جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں اپنی ضرورتیں وہاں رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان سے اپنی بگڑی اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں یہ ساری چیزیں امت مسلم کا ایک بڑا طبقہ قبروں اور مضافروں پر جا کر کے کرتا ہے وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں بکرے اور مرغے چڑھائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہاں غیر اللہ کی کس طریقے سے پرستش اور عبادت کی جاتی ہے یہ شرک جو آج نام نہاد مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہے وہ شرک تو مکہ کے مشرقین کے اندر بھی نہیں تھا وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اللہ کے در پر آنے کے بجائے قبروں اور مزاروں کا رخ کرتے ہیں مکہ کا کوئی مشرک اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں مانگتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق نہیں طلب کرتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ان کا ایمان نہیں تھا کہ وہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں لیکن آج کلمہ پڑھنے والے امت مسلمہ کے اندر اپنے آپ کو درج کرانے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں مکہ کے مشرک یہ نہیں کرتے تھے مکہ کے مشرق اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے اور روبیت کے اندر اولاد دینا دنیا کا نظام چلانا اور دنیا دنیا کا نظام چلانا اور اس طریقے دنیا کی تدبیر یہ تمام چیزیں روبیت کے اندر آتی ہیں مکہ کے مشرقین کا یہ شرک نہیں تھا وہ تو اللہ رب العامن کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے ان کے یہاں کیا شرک تھا وہ اللہ حرب العامین کی عبادات میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کنہ لفی غلال وہ قسم کھائیں گے اللہ تعالی کی کہ ہم تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے رب العالمین جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر کر دیا ہم تمہیں رب العالمین کے ساتھ برابر سمجھتے تھے ہم نے ہم بڑی گمراہی میں تھے وہ رب العالمین کے ساتھ کن چیزوں میں برابر سمجھتے تھے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ پیدا کرنے میں رزق دینے میں اولاد دینے میں ہوا چلانے میں دنیا کا نظام چلانے میں اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے تنہا وہی سب کا رزاق ہے وہی مصرف ہے وہی دنیا کا نظام چلانے والا وہی محی اور ممیت وہی جلانے والا اور مارنے والا ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کن چیزوں میں اللہ کے برابر کرتے تھے عبادات میں عبادات میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے دوسروں کے گھروں کا تواف کرتے تھے دوسروں کے نام پر نظر نیاز کرتے تھے دوسروں کی قسمیں کھایا کرتے تھے دوسروں کے لیے سجدے بھی کیا کرتے تھے تو ان کے ہاں جو شرک تھا اب توحید, اب عبادت کے اندر الوحیت کے اندر شرک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کے بعد کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے یہ ان کے ہاں شرک تھا اس میں رویت کے اندر ان کے ہاں شرک نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے وہی وہ سب کا رازق ہے وہی وہ سب کا جو ہے سب کی بگڑیوں کو بنانے والا دنیا کے نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے وہ اس بات کو سمجھتے تھے اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا تو کن چیزوں میں برابر کرتے تھے رب العالمین کے الوحیت اور عبادات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے دوسروں کی قسمیں کھانا دوسروں کے نام پر نظر و نیاز کرنا دوسروں کے لیے زبے پیش کرنا اور اس طریقے سے دوسروں کا طواف کرنا ان کے سجدے کرنا یہ ساری چیزیں ان کی ہاں پائی جاتی تھی لہذا وہ اللہ کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی لوہیت کے اندر شریک کیا کرتے تھے لیکن آج کا مسلمان اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر کے اولاد مانگتا ہے بیمار ہوتا ہے تو قبروں اور مزاروں کا رخ کرتا ہے اس کی اولاد غائب ہوتی ہے تو قبروں اور مزاروں کا رخ کرتا ہے وہاں جا کر کے چڑھاوے پیش کرتا ہے وہاں جا کر کے دھاگے باندھتا ہے وہاں جا کر کے نظرانے پیش کرتا ہے وہاں جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو مکہ کے مشرقین کے پائی جاتی تھیں وہ ساری چیزیں آج ان کی ہاں بھی لوٹ کر کے آ گئی ہیں بلکہ ربوبیت کے اندر شرک بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے جب کی مکہ کے مشرقین میں ربوبیت کے اندر شرک نہیں تھا وہ اللہ تعالی ہی کو رب اور خالق مانتے تھے یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ رب العلامی نے بیان فرمائی تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شرک پیدا نہیں ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک و بداعت اور خرافات کے اندر ملوت ہے وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا وہ اس کا انکار کرتے حالانکہ خود شرک کرتے ہیں لیکن اس کا انکار کرتے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی ایک حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک امت اندر پیدا نہیں ہوگا کچھ ان کے شبہات ہیں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ تو سب حدیثیں دوسروں کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو نجات مل جائے گی کیا دین اسلام کے اندر مرتد نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں لوگ باقاعدہ فقح نے باپ قائم کیا ہے کی کہ جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے دین اسلام کو چھوڑ دے کیا جن سے ابو بکر صدیق نے قتال کیا تھا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے تھے کیا وہ کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے کلمہ پڑھتے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے وہ اللہ پر ان کا ایمان بھی تھا نبی پر بھی ان کا ایمان تھا انہوں نے جو ہے پھر بھی آپ ان سے قتال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی بات پر ان کے ساتھ بحث کی اور پھر آخر اللہ رب العالمین نے عمر فاروق کے سینے کو بھی کھول دیا اور مرتدین سے ان لوگوں سے جو مان عین زکات سے ان سے جا کر کے کی قتال کیا گیا مرتدین سے قتال کیا گیا مان این زکات سے قتال کیا گیا تو بتانا یہ مقصد ہے کہ امت مسلمہ کے اندر شرک پیدا ہوگا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تم سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے سابقہ متوں سے مراد کون یہود و نصارہ کیا یہود و نصارہ کے اندر شرک نہیں پیدا ہوا پیدا ہوا مینوان اللہ کے حدیث سے مینوان ان کی تم پیروی کرو گے ان کی تقلید کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں کے پاس اعلانیہ طور پر گیا ہوگا زنا کیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کریں گے ہمارے بھی نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گیا ہوگا تمہاری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جائیں گے مینو ان کی پیروی کرو گے جیسے جوتے کے دو تسمے ہوتے ہیں ان کی سائز برابر ہوتی ہے جگہ برابر ہوتی تسموں کی اسی طریقے سمت کے اندر بھی لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے یہود و نصارہ کی کیا یہود و نصارہ کے اندر شرک نہیں آیا کیا ان کے اندر کفر نہیں پیدا ہوا پیدا ہوا انہوں نے شرک کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک رب مانا اللہ کا بیٹا مانا یہودیوں نے ہستے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ان کی آن کفر و شرک آیا لہذا اس امت کے اندر بھی شرک اور کفر پیدا ہوگا کتنی حدیثیں آپ کو میں رکھوں آپ کے سامنے کتنی حدیثیں میں آپ کو سنا ہوں یہ ساری حدیثیں اس بات پدرات کرتی ہیں کہ امت کے اندر شرک پیدا ہوگا کچھ ان کے شبہات ہیں ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ ہمارے بی نے فرمایا واللہ ما اخافو اخاف علیکم ان تشرکو بعدی ولیکن اخافو علیکم تنافسو فیہا میں مجھے تمہارے اوپر۔ میرے بات شرک کا خوف نہیں ہے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کے پیچھے تم بھاگنے لگو گے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے ہمارے بھی, بھی حدیث بتائی لوگ کہتے کہ اس مطلب یہ کہ ہماری امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہوگا میرے بھائیوں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت شرکی کے اندر پیدا نہیں گرفتار نہیں ہوگی کہ پورے پورے شرک کے اندر ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جو اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں گے لہذا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پوری امت شرک کے اندر واقع نہیں ہوگی اور دوسرا معنی والا نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا لہذا صحابہ کے اندر شرک نہیں پیدا ہوا ان کے اندر شرک نہیں پیدا ہوا کوئی بھی صحابی اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اس لیے آپ دیکھیے شرک صحابہ کے چلے جانے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا امت کے اندر شرک آیا صحابہ نے شرک نہیں کیا وہ امتیں وہ لوگ جو دیگر اقوام شائن دین اسلام کے اندر ان کے اندر ساری چیزیں پیدا ہوئیں لہذا صحابہ کرام اس سے محفوظ تھے آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا لہذا اس حدیث کے اندر دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ اسی نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک شرک نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی اور شرک تو سے مراد امت مسلمہ کے اندر شرک ورنہ جو مشرقین ہیں یہود و نسارہ ان کے ہاں شرک تو اللہ کے کے زمانے میں بھی تھا اور ان کے ہاں ان کے یہاں شرک تو رہے گا ہی وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو شرک کرنے والے ہمیشہ سے ہیں اور ان کے اندر شرک ہے پایا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے اندر ہوں گے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کے بارے میں ہمارے میں نے فرمایا لہذا اس عدیز کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ایک اور امام نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کیونکہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے نبی کے لیے معجزات ہیں اور اس کا مانا یہ ہے کی کہ ہمارے نوی نے کیا کیا بہت ساری شدیث کے اندر پیشنگویاں فرمائی تھی اس حدیث کے شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم زمین کے مشرق اور مغرب کے خزانوں کے مالک ہو تو وہ چیز باقاعدہ واقع ہوئی اور ہمارے نبی کو یہ صحاب کرام کو اور امت مسلمہ کو چیز دی گئی اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وہ ان نہ جملۃ ذلك۔ اور ہمارنبی نے فرمایا کہ یہ امت پوری کی پوری مرتد نہیں ہوگی پوری کی پوری امت شرکی کے اندر گرفتار نہیں ہوگی اور اللہ نے اس امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے یعنی سارے کے سارے لوگ نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے یا بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن پوری امت مسلمہ شرکی کے اندر واقع نہیں ہوگی پھر فرماتے وہ انحتنا فسو پھر دنیا وقت وقع ذلك اور یہ امت دنیا کے اندر مقابلہ کرے گی اور دنیا کے پیچھے بھاگے گی اور یہ چیز بھی واقع ہوئی تمام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت سارے کے سارے مسلمان شرک کے اندر واقع نہیں ہوں گے یہ مراد حدیث کا یہ مراد نہیں ہے کہ امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہوگا ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا وہ کیا کہ ما نبی نے فرمائے ان شیطان اد یہ ابودہ المسلون فی جزیرت العرب ولا کن فی تحری بین شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیر العرب کے اندر جو نمازی ہیں اس کی عبادت کریں لیکن ان کے درمیان فتنہ پھیلا کر کے ان کے درمیان نفرت اور حسد پیدا کرے گا شیطان یہ چیز کرے گا لیکن اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اس کا بھی علماء نے بہت سارا جواب دیا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ بھی یہ شیطان کی طرف سے ہے جیسے کیا نام ہے جب دین کو غلبہ ملا اور لوگ جوگ درجوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو شیطان کو اس سے بڑی مایوسی ہوئی تو اس سے مایوس ہو گیا اور یہ کہا کہ اب جو ہے اب ہماری بات نہیں کی جائے گی جیس اللہ نے فرمایا الی صدین بن دین کم جب اللہ نے دین کامل کر دیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے یعنی کہ اب ان کے دین کی طرف کوئی پرڑ کر کے نہیں جائے گا سب لوگ دین پر غالب رہیں گے لہذا کافر لوگ اس سے مایوس ہو گئے ایسی اللہ نے شیطان کے بارے میں شیطان اپنی طرف سے مایوس ہو گیا جب دیکھا دین غالب ہو گیا جزیرت العرب کے اندر جوغ درجو لوگ مسلمان ہو گئے لوگوں نے شرک اور کفر اور بت پرستی کو چھوڑ دیا تو اس سے اسے مایوسی ہوئی اس میں اس بات کے انکار نہیں کیا گیا ہے کہ شرک واقع نہیں ہوگا اور طریقے سے اس کے اندر ایک دوسری بات یہ بیان کی گئی جیسا کہ امام بن رجب فرماتے ہیں کہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ سب کفر کی طرف پلٹ جائیں یعنی سارے کے سارے پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں سارے کے سارے مشرق ہو جائیں اس بات سے مایوس ہو گیا سارے نمازی سارے مسلمان کفر کرنے لگے شر کرنے لگے اس بات سے مایوس ہو گیا یہ امام بن رجف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مانا بیان کیا تیسرا اس کا مانا یہ ہے اس سے حقیقی اور جو مومنین ہیں حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ مراد ہیں جو شرک نہیں کرنے والے وہ لوگ مراد ہیں یعنی وہ حقیقت میں جو مومن ہیں وہ جماعت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرے گی جو توحید کو ایمان کو شرک کو سمجھتے ہیں اور شرک سے دور رہتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں وہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے یہ نہیں مراد ہے کہ اور جن کے ایمان میں کبھی جو توحید کو نہیں سمجھتے شرک کو نہیں سمجھتے اور شرک کا نام توحید رکھ دیا اور اس طریقے سے کے اندر شرک کے دروازے کھول دیے چوپٹ دروازے اور امت مسلمہ شرک کے اندر گرفتار ہو گئی وہ لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ حقیقی مومن مراد ہیں وہ حقیقی نمازی مراد ہیں جو شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اس کا چوتھا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے علما نے جواب دیا اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی عبادت کر سکتے ہیں لوگ قبروں کی عبادت کر سکتے ہیں لوگ نیک لوگوں کی عبادت کر سکتے ہیں درختوں اور پتھروں کی عبادت کر سکتے ہیں لوگ ایسا ہو سکتا ہے اس نے اپنی عبادت سے کہا کہ مایوس ہو گیا نہ کہ دیگر مخلوقات کی عبادت سے مایوس ہونے کی کوئی بات اسے نہیں کہی ہے اور پانچواں اس کا یہ دیا گیا ہے کہ سے مراد صحابہ ہیں۔ صحابہ سے کیونکہ جب انہیں غلبہ ملا اور دین اسلام غالب ہوا تو مایوس ہو گیا کہ اب اس کی بات نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی پیروی کی جائے گی تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے لہذا ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر شرک واقع ہو چکا ہے نبی کی پیشین گوئی ہے یہ اور یہ چیز واقع ہو چکی ہے آج یہ ساری چیزیں جو قبروں پر کی جاتی ہے اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک اسے کہا جاتا ہے اسی شرک کو تو ختم کرنے کے لیے ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے در مبوز کیے گئے تھے اگر یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کا وجود ہی نہیں ہے اگر اسے شرک نہیں کہا جاتا تو پھر شرک ہے کیا کیا سری بدھ پرستی شرک ہے کیا سری بدھ کے سامنے پتھروں کے سامنے صدہ ریز ہونا شرک ہے بھائی جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرے وہ شرک ہے چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ نبی و رسول ہوں چاہے وہ قبر ہوں دنیا کی کوئی بھی ذات ہو جن کی بھی عبادت کی جائے گی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی وہ شرک ہوگا بت پرستی بھی شرک ہے قبر پرستی بھی شرک ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا بھی شرک ہے غیر الخان کعبہ کا چھوڑ کر کے دوسرے گھروں کا یا مزاروں اور قبروں کا طواف کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا لہذا شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے کہ بدھ کے سامنے اور پتھروں کے سامنے انسان جا کر کے سدارز ہو صرف اسی کا نام شرک نہیں ہے وہ بھی شرک ہے اللہ کے علاوہ جن کے ساتھ بھی وہ تمام عبادات جو خالص اللہ کے لیے ہیں ان میں اگر انسان کسی کو بھی شریک کرے گا اللہ العالمین کے ساتھ یہ شرک ہوگا لہذا آج یہ شرک امت کے اندر پایا جاتا ہے موجود ہے یہ شرک آج اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو معند ہے وہ, وہ مقابر ہے وہ تکبر کرنے والا اور اس طریقے سے معاند انسان ہے وہ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ امت کے اندر شرک نہیں ہے آج کتنی قبریں ہیں دنیا کے اندر جن کی عبادت کی جاتی جہاں باقاعدہ مسجدیں خاری نظر آئیں گی لیکن مزاروں پر آپ جا کر کے دیکھیے مزار آپ کو فل نظر آئیں گے مزار پر تل رکھنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی یا حسین یا علی یا محمد کے نعرے لگائے جاتے ہیں عبد القادری جیلانی یا بدوی یا فلا و فلاں اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں ہے اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ شرک اسے کہا جاتا ہے لہذا میرے بھائیو یہ نشانی آج پوری ہو چکی ہے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا کیا وہ شعر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو کسی بدعقیدہ شاعر نے کہا تھا وہی جو مستوی عرشد خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مستعفی بن کر نہ عزب اللہ منظال یعنی اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عہد نبی احمد صرف میم کا فرق ہے دونوں میں احمد میں بھی نقطہ نہیں احمد کے اندر بھی نقطہ نہیں ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں وہی جو عرص پر تھا مدینے میں نبی بن کر کے اتر پڑا ہے نہ عزب اللہ من اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا یہود نے تو حسط عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا بیٹا کا درجہ باب سے کم ہوتا ہے نسارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا تین خدا میں سے ایک رب اور خدا مانا انہیں کو رب نہیں مانا لیا لیکن جو نام نہاد مسلمان ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں انہوں نے تو ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑیا مدینے مصطفی بن کر یعنی وہی رب تھا جو ندینے میں نبی بن کر کے آ گیا لہذا رب اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے نہ اس بلّہ مزالی یہی نہیں بلکہ آج جو صوفیاء ہیں جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے سب وہی ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کوئی فرق نہیں ان کے اندر اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا جو وحدت الوجود وحدت وہ اور اس کا جو عقیدہ رکھتے ہیں صوفیاء اس سے بڑا قفر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالی کی ذات دنیا کی ہر چیز کے اندر گل مل چکی ہے اور ایک ہی چیز کا وجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رب میں مربوب میں خالق اور مخلوق میں ساجد اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے یہ صوفیہ لوگوں کا عقید ہے یہ کفر اور شرک نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں لہذا اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہوا ہے یا امت شرک کے اندر نہیں گرفتار ہوگی نبی کی پیشین گوئی ہے نبی صادقے مصدوق ہیں آپ کا ایک ایک حرف صادق ہے سچا ہے لہذا آپ نے جو فرمایا وہ چیز واقع ہو چکی ہے اور امت کے اندر شرک پایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے ہر طرح کی شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے آمین وصل اللہ علیہ محمد والا علیہ و صحاب اضمائن و جزاکم اللہ خیر و علیکم و اللہ وبرکاتہ